سوال ہے کہ حالت احرام میں سوتے وقت تکیے پر چہرہ رہ جاتا ہے تو کیا ایسی صورت میں کوئی کفارہ یا دم لازم آئے گا اب دیکھیں مسئلہ کیا تھا کہ چہرہ ڈھک نہیں سکتے آپ چہرے پہ کپڑا نہیں لگا سکتے اسی طرح سے چہرے اگر احرام کی چادر ہے یا کوئی اور کپڑا یا رومال وغیرہ ہے اس سے آپ ناگ پہنچنا پسینہ پہنچنا نہیں کر سکتے کیونکہ چہرے پہ کپڑا مس کرنا منع ہے حالت احرام میں ہے تو اب پورا تکیا جو تو ہوتا ہی کپڑے کا ہے اوپر تو کپڑا ہی چڑھا ہوتا نا اس کو آپ رکھیں گے تو آپ کا گال پڑا ہے اور جو نندر شاہ ہو زیادہ سونے والا ہو وہ بارہ گھنٹے تک سویا پڑا ہے آرام سے سو رہا ہے بارہ گھنٹے گزر گئے تو تو قیاس یہ کہتا ہے کہ دم لازم آئے گا تو ایسا نہیں ہے تکیا چونکہ ازر ہے سونے کے لیے لہٰذا تکیا رکھ کر تکیے پر اگر چہرہ رخسار آپ کا مس ہے تو اس صورت میں بھی کوئی صدقہ یا دم لازم نہیں آتا اللہ تعالیٰ عالم